ہو, کبھی کوئی رہتے جب بولتے ہیں تو کیا کریں بھائی ابھی سمجھتے ہو یہ غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جندار کو دنیا نہیں ملتی اس ہے نہیں ملتی ہے الحمد للہ ہے نا جی اللہ تو اپنے اولاد کو حصہ اور مانوی طور پہ نہ مارو بلا تھا تو اور نہ آؤ آو تم تو مت لگانے پر اب یہ بہتان کس کو کہتے ہیں کسی کی ذمہ ایک ایسی بات لگانا جو اس میں نہ ہو میں ابھی اس کو کہتا ہوں بھائی اس نے روز رکھا لیا ہے اس نے روزہ رکھا ہے فرضی روز رکھا ہے تو نہیں ہے ویسے اب یہ بہتان کیوں ہے میں نے جب اس کی ذمہ ایک ایسی بات لگا دی ہے جو اس سے سادر نہیں ہوئی تو واقف کیا ہوئی مبہوت ہو گیا ہے نا عوام جو کہنے میرے فرشتے بھی اس سے خبر نہیں ہے کیا کہہ دیا ہے اب اس تہمت کو بہتان سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ جس پر تہمت لگتی ہے <سؤال> وہ مضبوط ہو جاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں وہ یہ کیا کر دیا یہ کیا کہہ دیا مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ یہ کیسے کرو تو کر تو تہمت کسی کی ذمہ ایک ایسی چیز لگانا جو اس میں نہ ہو اس کو بہتان کہتے ہیں اور اگر کسی کے اندر کوئی چیز ہو اور اس کے غیر حاضر تم کہو تو اس کو کیا کہتے ہیں غیبت کہتے ہیں ہاں کسی کی غیبت بھی حرام ہے اور کسی پر تومت لگانا بھی حرام ہے ٹھیک ہے البتہ اگر یہ غیبت کسی مسلحت کے بنا پر ہو پھر یہ جوزو پھر جائز ہے بات سمجھ گئے اگر یہ غیبت پھر جائز ہے مثلا ایک ادبی ہے راستے میں کھڑا ہے وہ ظالم ہے جو ادبی گزرتا ہے اس, اس کو لوٹتا ہے لوٹتا ہے <coughs> میں نے کہہ دیا فلان جو زید ہے نا اس سے بچو بہت ظالم ڈاکو ہے اب یہ تو قیمت کرنی ہے اس سے مقصد فقط اس کا ڈاکو نہنا میں نہیں ثابت کرتا میں اس رات رات گزرنے والے کی حفاظت کے مد نظر کہتا ہوں کہ سے بچو یہ مسلحت ہے تو یہ کیا ہے یہ جازیا بنیا نہ تب سسرا کالا اخواط فیقید کا تو یہ غیبت ہے مسلحت کی ہے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو نہ ظاہر کرو پر تمہارے خلاف قید بنا دیں گے اب غیبت تو ہے وہ ظاہر لیکن اس میں مسلحات ہے فاض یوسف ہے تم جو کہتے ہو حدیث جب تم پڑھتے ہو کیا زائب الحدیث وہ قزاب ام وہ دجال ام وہ منقر تم نہیں پڑھتے ہو اتنی قیمت تم کرتے ہو حد سے زیادہ کرتے ہو کہ کہتے منقر الحدیث منکر الحدیث نہیں پڑھنا چاہ منکر الحدیث جو روایت روایتوں منکر الحدیث جنہیں کہ حدیث کا منقرۃ الحدیث کیسے بیان کرتا ہے نہیں سر من کر واید مولان حضرت من کر حدیث سے روز کیسے کرتا ہے یہ یہ کیا ہے زائب اللہ حادی سے اس کا دن کام نہیں کرتا ہے یہ دجان ہے یہ سچ اور جھوٹ کو ملاتا ہے ایسا بچر ہوتا ہے کہ جو کتابیں ہیں یہ غیبت تو ہے لیکن مسل تین ہے تو یہ جھوٹ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک عبت ہے ایک جرح ہے تو جرحا جائز ہے اسے مقصود مسلحتی دین ہے غیبت حرام ہے اس میں کوئی مسلحت نہیں ہے اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا صلاحت اللہ ریبت اللہ آس پاس مفت بادشاہ فاسق ہے فاصل ہے بتتی ہے اس کی غیبت کرنا گناہ نہیں ہے نا تم کہتے ہو نظرس الفادی سے بچو نہیں سمجھتے ہو اس لیے کہ وہ یہ کہتے کہ یہ ریبت نہیں ہے اس میں تو مسئلہ آتے بابا بلا تا تھی بوتان تم بوتان پہ یعنی بوتان نہ ڈکاؤ تب بین نو بہن کمار جلکم کہ بناتے ہو تم جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں تب کرونا تم بناتے ہو بین جی کمار جلکم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اس کے بہت سے تو جی ہاتھ بعض بازو لوا کہتے ہیں بھائی اے دی کم سے زمان حال مراد ہے اے زمان ماضی مراد ہے وہ لکم زمان حال مراد ہے یا بالعکس جو تم بناتے ہو کل اور آج بناتے ہو زمان حال زمان ماضی ایک دوسرا معنی بے دی کم فی الحال وہ کم آئندہ نہ آؤ ایسی تومتوں پر جو کہ تم اپنے آپ سے بناتے ہو ہالن مالن یا تم نے بنائے ماضی میں اور اب سمجھ جی دوسرا معنی لیے کہ بین اے ڈی کم یہ ید اور ارجل جو ہے یہ آزائے جوارے ہیں یہ آزائے کسب ہیں تو اب بین اے ڈی سے مراد ید نہیں ہے نہ ارجل مراد ہے یعنی اپنے طرف سے تم اپنے پاؤں سے تم اپنے ہاتھوں سے تو مانا یہ کہ تم اپنے طرف سے جیسے تم کہتے ہو نا یہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اب یہ مور صاحب ہمارے یہ مدارس ہیں اور اس نے گاڑی لے لی ہے بھائی کھیتر سے پیسے آئے کہتے ہاتھ کی کمائی تم نے کون سے ہاتھ اسے مار کیا ہے بھائی تم نے زبان استعمال کی ہے تم نے زبان ہاتھ کیا اب یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے اس سے تعبیر کیسے ذات سے ہوتی ہے ذکر الید والارجل و ارجن اور مراد ذات ہے تو بے نہ مرجن تمہیں اپنے ذات کی طرف سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مراد جس سے یہ قلب ہے اور یہ ید اور ارجل کے درمیان ہے یہ سینا جو ہے نا تم نے فقہ پڑا ہے کہ میت کے وسط میں کھڑے ہو تو یہ وسط یہی ہے کہ شاہ صاحب کہتے وسط یہ ہے دیکھیں تو وسط یہ ہے نہیں ہے تو ناپو لیا انشٹیو یہاں سے ناپو یہاں تک جہاں سے نہ پو تک برابر تک یہ دل ہو گیا ہے تو بین ایجی کم وارج رکم یا ایسی چیز سے جو تمہارے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان ہے دل ہے ٹھیک ہے بچوں کی یہ مردوں سے ہے تو یہاں بھی اتنا معنی کافی ہے اگر عورتوں سے ہو تو بین اے ڈی کم یعنی فرض وارج فرض اب یہ فرج بین یدول ارجن ہے تو زمانہ جاہلیت میں مستورات میں یہ مرض تھی کہ ذنا کرتے اگر خاون ہوتا تو اگر نطفہ غیر سے ہوتا تو خاون کی طرف منصوب کرتے جنا ہے نا یہ بھی مت ہے کہ یہ تو تم نے فلاں سے لیا ہے پر خاون کی طرف کر دیا ہے بعض ایسے احمد تھے کہ وہ نطفہ تو زوج کا ہوتا تھا اپنی تشہیر کے لیے نطفہ بادشاہ کے طور نسبت کرتے تھے کہ یہ تو درداری کا ہے بھائی میں سمجھتا ہوں وہ فخر محسوس کرتے کہ میرا تو بڑوں سے ملاپ ہے بھائی. تو بدکار لوگ جو ہوتے ہیں نا بتکاری پر آ جاتے اضافہ کل حافظ و فلما چیتا آیا بازار سے بھائی کو پھر وہ ان چیزوں پہ فخر کرتے ہیں تو بے نہیں تھی کم اجلک <تصفح> ولا تعصوفی معروف اور نافرمان نہیں کرنی تم نے کسی نیکی میں اس میں نافرمانی فرمانی فمن و فامن جس نے اس پہ میرے ساتھ وفا کی فاضل اللہ اس کا حضرت اللہ پہ ہے اب اللہ کے لیے ہے لیکن یا لزم اللہ پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے تو کس کے لیے تحقق کے لیے ہے کیا ہے یہ چیز تمہاری مجھ پر ہے وہ کہ تحقق مقصود ہے یہ اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کے وعدوں میں خلاف نہیں آتا ہے یہ اللہ جو ہے کون سا ہے تفضلی افسانی ہے تفضلی فضول جانتے ہو نا جو میرے رشے فرمایا کرتے تھے کہ اس کی ایسی مثال ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ بھئی تم سبق پڑھو تمہارا خرچ مجھ پر ہے بھئی کتنا خرچہ ہے مدرسے دنیا میں ہو کفارت اللہ اس کے لیے کفار ہوگا یاد ہو گیا ہے اگر یعنی چوری کی ہے چوری کی ہے ہاتھ کٹ گیا ہے وہ کفارت اللہ جنا کیا ہے رجم ہو گیا ہے دورے مارے گئے ہیں اللہ قتل کیا ہے کساسل مارا گیا ہے تو وہ کفارت اللہ اس کے لیے کفار ہو گیا ہے امن اساب مرزا کشان اور جس نے ان گناہوں سے کچھ گناہ کیا سوما سترہ اللہ ہو پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے چوری کیے لیکن ظاہر نہیں ہوا زنا کیا ہے زر نہیں ہوا ہے اللہ نے اس پہ پردہ جن بھی ڈال دیا تو اب اس کا معاملہ اللہ کے طرف سپرد ہے انشا عفان چاہے تو معاف کر دے تو کس پہ رد ہو گیا خوارج پر اس لئے خوارج کہتے ہیں کہ مرتقبی کبھی کافر ہے ان شا عفان ہو حدیث میں تو جو ذکر ہے تو سب کبائر ہے نا چاہے تو معاف کر دے تو معلوموں کے صاحب کبیرہ من ہے کافر نہیں ہے مستحق حفا ہے ہے وہ انشا زبو آ اگر چاہے تو اس کو سزا دے دے تو کس پہ رد ہو گیا مرجیا پہ وہ کہتا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے اور گناہ جو ہے ایمان میں مضر نہیں ہے اگر مضر نہیں ہوتے تو سزا کیوں جی ملتی ہے ابا یہ انا والا ظالق ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ اس بات پہ بیعت کر لی ہے, بیعت کر لی ہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ چھڑتا ہے اگر کوئی چھرتا ہے تو چھرتا ہے نہیں چھیڑتے تو نہیں چھیڑتا یہ مسئلہ ہے محدثین اور ایما میں کہ جو حدود جاری ہوتے ہیں مجرمین پر یہ حدود مکفرات جنوب ہیں اور کسواتر جنوب ہیں آپ اس حدیث پر سے یہ مسئلہ چھڑتا ہے اور محدثین بات کرتے ہیں قططلان نے بھی کی ہے اور امدت القاری فت البار نے بھی کی ہے تو کہتے ہو تو تھوڑا سا مشت نمونہ خراوار ذکر کر دیتے ہیں اور کہتے ہو تو کتاب الحدود میں آ جائے گی یہ مسئلہ مختصر یہ ہے ایم اصلاثہ کہتے ہیں کہ جو حدود مجرمین پہ جاری ہو جائے فوق کفارت اللہ اس کے لیے کفارہ ہے اس کے لیے کفارہ ہے احناف یعنی کفار کا معنی کیا ہے دیکھو اس آدمی نے جنا کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ شادی شدہ رجم ہو گیا ہے اب احمد صلاح فرماتی جی رجم اس کے لیے کفارہ ہے کل اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوگا تو اس سے اس جنا کے بارے پوچھا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے للو آدلو میں حکومت ہوں اللہ بہت عادل ہے کہ کسی کے اوپر سزا دوبارہ کر دے تو اللہ کسی پر دوبارہ سزا نہیں لاتا ہے تو یہ ان کے دلائل ہو گئے کہ حدود کفارات جنوب ہیں حلفی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ حدود کفارات جنوب نہیں ہیں یہ زواجر ہیں کیا معنی یہ اجراء حدود کا فائدہ لوگوں کو جرم سے بچانا ہے آپ <تصفح> <تصفح> سمجھتے ہیں اچھا لامیو دراری ایک کتاب ہے رشید احمد گنگوی رحم اللہ کی بخاری کی شرح ہے اس میں نکات ہیں مولانا زکریا رحم اللہ کے تو بعض حضرات اس عبارت کو پیش کرنے میں یا سمجھتے نہیں ہیں یا پورا ان کا مطالعہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا گنگوئی رحم اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ احادیث جتنی بھی ہیں یہ سب اعملاث کے دلیل ہیں اناف کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے لیکن ایسا نہیں مولا ذکریہ رحم اللہ نے پھر لکھا ہے کہ مولانا گنگوئی کا مقصد یہ ہے اگر زوائر حدیث پر نظر ڈالو تو احادیث اعم اصلاثہ کے استدلال بنتے ہیں لیکن اگر اس میں تم تعمق سے نظر ڈالو تو یہ احناف کی دلائل ہیں ان کے نہیں ہیں یہ فرق سمجھ گیا ہے میں آ گیا ہے. بعض کہتے ہیں کنگوئی صاحب کنگوئی صاحب کا مطلب یہ ہے جو کہ مولانے رحم اللہ نے بتا دیا ہے کہ حدیث کو اگر سرسری نرگاہ سے دیکھو تو یہ دلائل کس کی بنتی اہم سلا سکے لیکن اگر اس کو یعنی کیا مانا توغل سے تعمق سے تما خود سے دیکھو تو یہ دلائل احناف کے الحمد اب کیسے دیکھو یہاں پہ آ ہے پوا کفارت اللہ اس کے لیے کفارہ ہے تو ظاہر تو گناہ کی سزا گناہ کا کفارہ ہے اب اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر لیں گے تو کفارت الواج ز... حدود کفارت ال میں ہے لیکن اگر ان حدیث کو قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو قرآن سے یہ ملتا ہے کہ بھئی یہ حدود کے اجرا جو ہے حدود کا اجرا یہ کفارہ نہیں ہے توجہ ہے کہ نہیں اب دیکھو قرآن کا تو فخ جدام کا سبا نہ کالم پمن تاب پمن پمن تاب ظلم چو چورنی چوری کر لی ہے اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے پمن تاب امباد ظلم وس جب اس کے بعد توبہ نکال دے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اگر یہ حد قطع یہ کپا ہے تو اس کے بعد توبہ کیوں ذکر ہوا میں بات آ ہے اسی طرح صورتی نور میں و لذین یمون المخصنات سملیات سمانے جلدا ولا تقلشا بداق الفاظ لذینا اب سزائے جب کاجب کو مل گئی ہے توبے کا کیا مطلب ہے گنگوی رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ احادیث اکثر احادیث یہ روایت بالمانہ ہوتی ہیں اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اس کے معنی بھی قتل ہیں اور الفاظ بھی قتل ہیں اب جب قرآن میں یہ بات آ ہے کہ حدود کے بعد توبہ ضروری ہے تو معلوم ہو گیا کہ حدود کا نہیں ہے حدود سواتر نہیں ہے حدود زواجر ہیں صاحب کی بات سمجھ گئے ہیں اب بات سمجھ گئے ہیں آپ ہماری صحاشی نے ایک دوسرے حدیث ذکر کیا برا کہ حدیث رضی اللہ عنہ لا ادری الحدود کفارت الملہ ہماری کہحاشی میں ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ حدود ابارو فرماتے ہیں یہ حدود کفارات ہیں یا نہیں ہیں مجھے پتہ ہی نہیں توقف ہو گیا نا کیا ہو گیا بھائی اس لیے میں نے مشکات کے ساتھی کو بھی کہا یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے انور شاہ کشمیر رحم اللہ کا جملہ ہے اور بہت عجیب ہے بتاؤ اچھا توجہ ہے بہت ناشنا جملہ ہے پہلے آپ کے ذہن کے طرف مبزیل کروں نا بہت قیمتی جملہ ہے انور شاہ رحم اللہ کا جملہ بہت قیمتی ہے ہر وہ حد جب مجرم پہ جاری ہو مجرم کی ندامت پر ساتر جنوب ہے ہر وہ حد جس کا اجرا ہو منکن اے مجرم کی انکار پر تو غیر سات رہے تم سمجھ گیا آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گیا میرے ساتھی مشکات میں بھی آدیش بتائی کہ ایک آدمی نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا گیا اس کے فرق میں بھی پا نے فرمایا کہ تم توبہ کر لے اب توجہ کر ایک مجرم ہے جیسے حدیث آپ نے بشکار پڑا معاذ اسلم ہے اس کے ذنا شادر ہوا وہ آیا کہ, کہ یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے چہر ادر ادر کیا آخر چار مرتبہ اس نے کہا نبی السلام نے کیا کہا فرمایا کیا کیا, کیا ہے تو نے ملسے ملسے اس نے کہا سنے فرمایا تم نے بوسموسے لیا کہا سر کہا ویسے تم نے باتیں کی خیر بہت بڑی بات ہے آخر نبی السلام نے فرمت کو بھیجو نکالو بار اس پہ حد جاری کرو جب اس پہ حد جاری ہوتا ہو رہا تھا وہ بھاگ گیا تو نبی علیہ اسلام پر میں ہل صرف تمطابت ہو بتا تم نے اس کو کیوں چھوڑا نہیں ات... انہیں توبہ کیا تھا لوگوں کو سمت آنا جمی آنے والا اب توبہ کدھر ہے یہ جو وہ آئے نا یا رسول اللہ یہ تو بھائی ندامت ہے ہمیشہ کشمیری صاحب کو جملہ یاد ہو گیا سونے سے لکھنا ہے ہر وہ حد کہ مجرم کے مجرم کے ندامت کے بعد جاری ہوتا ہے وہ مقفرات تو جنوب ہے جیسے کہ حد بھی جاری ہو گیا ہے توبہ بھی لیکن وہ حد جو کہ مجرم کے انکار پہ ہو غیر ندامت پر ہو تو وہ حد زواجر کی عنوان پہ ہے سواتر کی عنوان پہ نہیں ہے جب تک کہ تو بنا نکالے اب ایک ادبی جو ہے نا بدکاری کی ہے چار کواہ اس پہ آگے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جھوٹ بولتے ہیں نہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے فلاں کمرے میں فلاں فلاں سے یوں اس کے سے اور پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس لیے کہ وہ حد کو اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا ہے تو ایسے حدود زواجر ہیں اگر کہہ دے بھائی معاف کرنا غلطی ہو گئی ہے جی جی مجھ سے قتل ہو گیا بدکاری ہو گئی جی ہو گیا ہے جی. ہاں جی جاری جی. ہاں؟ اب ایسا ہے تو اس نے خود ندامت کر دی ہے یہ ندامت, توبہ, ہے نا. جب ندامت توبہ ہو گیا ہے توبہ کے بعد جو حد جاری ہوگا اب ٹھیک ہے اب, اب اللہ کے انصاف یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس مجرم کو دو دفعہ سزا دے دے توبہ تو کیا تھا سزا بھی جاری ہو گئی ہے اب دوبارہ سزا اللہ کا دل کا تقاضا نہیں ہے اب انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے سمطر اللہ شاہ فان البا ٹھیک ہے بابن بن الدین الفرار من الفتن یعنی ہاذا بابن یہ ایک دوسرا باب ہے کتاب الایمان میں اور باپ کا عنوان ہے من الدین الفرار من الفتن یعنی دین کا ایک حصہ وہ یہ ہے الفرار من الفتن یعنی باگنا فتنوں سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا <تصفح> تعلق اس باپ کا ماں سبق ابواب سے یہ ہے پہلے ابواب میں ہسائل وجودیہ ہسائل وجودیہ ایمان کا ذکر تھا اب ان میں ہسائے سے ان ہسائت کا ذکر ہے جن کا تعلق ہے ترک سے پہلے ہسائل وجودیہ کا ذکر تھا اب ان حصال کا ذکر ہے جن کا تعلق تو ایمان سے ہے لیکن ترکیے سمجھے یعنی پہلے وہ حسال تھی کہ ان کو پیدا کرنا ایمان ہے ان کا حاصل کرنا ایمان ہے ان کا وجود میں لانا ایمان ہے اب ان حسال کا ذکر ہے کہ ان کا چھوڑنا ایمان ہے مثلا علامت الایمان قب الانصار تو انصار سے محبت کرنا ایمان ہے اب یہاں ہے الفرار من الفتن فتنوں سے فتنوں کو چھوڑنا ایمان ہے مقام فتنہ سے فرار کرنا ایمان ہے تربت ہو گیا پہلے خصال وجودیہ کا ذکر تھا اور اب ان حصال کا ذکر ہے جس کا تعلق ترک سے ہے بخاری بھی ہو اور پھوٹو بھی ہو دونوں ناراوا ہے اب سمجھ گئے نا کام کرتا ہے غبت ہو گیا حسالی پہلے حسالی وجودیہ اب حصالی سلبیہ پہلے کہا ایمان حاصل کرنا ہے تو حب الصار کا مادہ پیدا کرو مزاج پیدا کرو اب ایمان کو اگر بچانا ہے تو فتنوں سے بھاگو ٹھیک ہے اب دوسری بات امامی بخاری علم واہ وہ علم ہے بہت عجیب علم ہے پھر کتاب الایمان تھا نا تو اس نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اطعام تام من الاسلام تو ایمان کے بعد کیا لایا اسلام لایا اب کہ الفرار من الفتن مین الدین اب تیسرا کلم الدین تو بتاتے ہیں کہ جس طرح اسلام کا اطلاع ایمان پر ہوتا ہے تو اسی طرح دین کا اطلاع بھی ایمان پر ہوتا ہے امام بخاری زندہ باد کتاب الایمان من المان حب الانصار اطوام طوام من الاسلام اب کی من الدین الفرار من الفتن تو گویا کہ ترک الفطن مین الدین اولمراد من الدین المان تو گویا کہ امام بخاری نے یہ ثابت کر دیا دین اسلام ایمان اگرچہ ان کے الفاظ میں ظاہر تباین ہے لیکن بحثیت مفہوم میں شرعی ان کا آپس میں تلازم ہے اس لیے کہ دیا کہ من دین الفرار من الفتن یعنی دین کا ایک حصہ ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا اب چونکہ امام بخاری نے الفرار من الفتن کو دین سے قرار دیا ہے اور اس پر باب کو معنون کیا ہے اس لیے کہ اس حدیث میں آتا ہے یا پھر ربی دین ہی من الفطر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نسبت سے اطلاع دے دی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک انسان اپنے ایمان کو اس وقت تک محفوظ نہیں کر سکے گا جب تک کہ فتنوں سے فرار نہ اختیار کرے اگر فتنوں میں یہ اپنے آپ کو رکھے گا تو محفوظ نہیں رہے گا ٹھیک ہے اب حدیث مبارک ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی مالک کا استاد عبد الرحمان ہے کون ہے عبد الرحمان جو عبداللہ اللہ کا بیٹا ہے کون سا عبداللہ جو کہ عبد الرحمان کا بیٹا ہے وہ عبد کس کا بیٹا ہے ہاں? ابھی شاہ کا اب آن عبد الرحمن اپنے باپ عبد اللہ سے ذکر کرتا ہے ان ابھی سید الخدی ٹھیک ہے کالقاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبی پاک نے فرمایا یو کو قریب ہے اکنا خیر مال المسلم کہ ہوف خیر و مال المسلم یعنی کیا مانا ہوگا بہتر مال مسلمان کا غان بکریا اب یہاں خیر سے مراد افضل ہے یعنی افضل مال مسلم کا مسلمان کا کیا ہوگا غانام بکریا آپ بکری جانتے ہیں نا اچھا یہ بکری اس کو افضل مال کیوں کہہ دیا ہے اس میں افضلیت یہ ہے کہ بکری یعنی ایک ایسا مال ہے کہ یہ مالک پہ شکیل نہیں ہے دشوار نہیں ہے ٹھیک ہے نا خفیف مال ہے اس اعتبار سے کہ آپ سے لڑائی نہیں کرتی ہے اب بیل ہے لڑتا ہے گائے بھی کبھی کبھی مالک کو مارتا ہے نا مارتی ہے بھائی اکثر ہم آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں عورت گائے کو گائے کی دودھ نکالتی تھی وہ اس نے یوں کر دیا عورت مر گئی بیس بھی مالکا کو مارتی ہے اور مالک کو لیکن کبھی سنا ہے کہ بچے نے بھی مالک کو مارا ہے تیسرے محدسین فرماتے ہیں کہ اس کو خیر المال اس لیے کہہ کہ دیا ہے کہ یہ خفیب مال ہے یعنی غیر مت، غیر, غیر مناظر ہے نزا نہیں کرتا ایک دوسرے اس کو خیر المال اس لیے کہہ دیا ہے کہ اس رکھنے میں مالک پہ بوجھ نہیں ہوتا یعنی گائے کے لیے تو بابا تم نے بوسہ خریدنا ہوگا فلاں فلاں چیزیں خریدنا ہوں گے تو آپ پر مشکل ہے اب یہ ہے کہ اگر گنا سے نہیں ڈرتے ہو تو قبرستان میں چھوڑ دو تو یہ شام کو سیر ہو کر واپس آ جائے گا نہیں سمجھتے ہو وہ پتھر ہوتے پتے پتے درستوں کے پتے کھا کر یہ کیا ہو جائے گا شیر ہو جائے گا اور شام کو آپ کو دودھ مل جائے گا پیسے اس کو خیر و مال مسلم کے دیا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا دودھ جو ہے یہ عجیب ہے اس کے دودھ میں غذائیت بھی ہے اور کیا ہے یعنی قوت بھی ہے اور غذائیت بھی ہے اور تلفظ بھی ہے تو اس کا دودھ آپ کے لیے غذائی مقوی ہے اور حاصل کرنے میں آسان ہے تو خیر مال مسلم ہے ایک محدث نے یوں بھی لکھا ہے اس کو خیر مال, مال اس لئے کہا ہے اگر تم نے جب یعنی اس کو اٹھانا اگر پڑ گیا تو آسانی سے اٹھا بھی سکتے ہو بکری کو یوں اٹھا کر لے جاؤ لیکن گائے کو اور بھینس کو آپ اٹھا سکتے ہیں اس لیے اس کو خیر و مال المسلم کہہ دیا ہے دوسری بات یہ کہ اس کے رکھنے میں مالک پر کوئی بوجھ نہیں ہے گائے کے لیے تو کمرہ بنانا ہے بھائی آوار زمین بنانی ہے راستہ بھی ہموار چاہیے بکری کے لیے کوئی ہموار نہیں پہاڑ پر جدر تم جاؤ ایسے مواقع ہوں گے کہ تم جان نہ سکو گے ہو اس بات بار سے جو ہے خیر و مال المسلم ہے اب یا خیریت بمانے بہتر ہے تو اے کنا خیر و مال مسلم بےتر مال مسلمان کا گانا کیا ہے بکریاں ہیں یا باؤ یا باؤ بیا شاہ فل جبال کی جاتا ہے تالاش کرتا ہے بیاہ اس پر شاہ فل جبال کی چوٹیاں وہ مواقع القطر اور بارش کے برسنے کی جگہیں یعنی وادیاں درے یہاں پہ بارش برستی ہے یا پھر رو بھی دینی منل فیتن مِن کہ باغے گا بھی دینی منل فیتن اب یہاں کی با بینی بی میں من بی من با کون سی با ہے اللہ اللہ تو بازو محدثین کہتے ہیں کہ بے دینی میں با سببی ہے تو یا پھر رو بے سبب دینی منل فیتن یہ باغے گا ب سب بھی اپنے دین کے فتنوں سے تو معنی یہ ہو گیا کہ تو جب اپنی دین کے سبب باغے گا آبادی سے جبال کے طرف وہ زمانہ آئے گا تم پہ اس وقت آپ کے لیے جو مفید چیز ہوگی تو بکریاں ہوگی تو معنی بکریاں رکھو اس کے فائدے ہیں ایک اس کے فائدے ہیں ایک فائدہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو کتنوں سے بچاؤ گے تو یا پھر تمہیں جے بال کی طرف بھاگنا پڑے گا تیسری بات یہاں پہ اخبار ہے مانا ایسا وقت آئے گا کہ حفاظت بھاگنے میں ہوگا ہوگی حفاظت تمہاری بھاگنے میں ہوگی ٹھیک ہے نا ازل میں ہوگا ہوگی بھاگنے میں ہوگی یعنی لوگوں سے رہنے میں تمہارا نقصان ہوگا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو مقصد یہ ہو گیا ایک تو اخبار ہوا حالات سے ایسے حالات آئیں گی کہ تحفظ ایمان بغیر جان سے نہیں ہوگا دوسری بات اے لوگ اگر تم نے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر جان کی طرف باغو جب باغنے کا وقت آئے گا اب دیکھو ماشاءاللہ نبی کے بیان بہت عجیب ہے جب باغنی کا وقت آئے گا تو تمہارے لیے اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے یوں نہیں کہ مر جا سے تو بکریاں رکھ لو ان کی پرورش بھی آسان ہے اور فائدہ اس کا زیادہ ہے اب بات سمجھ گئے ہیں تو بات سمجھ ہو گیا ہے قستلانی بھی کہتی ہے علامہ قسطلانی کہتا ہے اور شاء اللہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے بھی لکھا ہے کہ بدین ہی میں اگر یہ با مساحبت کے لیے لے لو تو بہت اچھا ہے واہ واہ یہ بہت اچھا ہے یا پھر لو مساحبتم ہی کہ باغے گا آبادی سے اس حال میں کہ دین کو اپنے ساتھ رکھنے والا ہوگا صرف بھاگنے سے فائدہ نہیں ہے نقصان ہے جب دین آپ کے ساتھ ہو اور آپ باغیں گے تو فائدہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باپ کے لیے تو باغے گا اس حال میں کہ مساہبن بھی دینی ہی اپنی دین کو اپنے ساتھ رکھنے والا ہوگا تو اپنی دین کو ساتھ رکھ کر باغو یہ نہیں کہ دین تو رہ جاؤ تم باگو یہ اچھی بات ہو گئی ہے اب سمجھ گئے ہیں تو اب لفظی معنی بھی ہو گیا باپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اب اس میں محدسین کا اپنی توجہ ہے یار عمل اب اس کی یہ بات ہے کہ بابا اس کو کہتے ہیں کیا کہ تخلی عزل عزلیت تو بہتر تو یہ ہے کہ ادمی علاصلہت السلام کا حکم تو یہ ہے کہ تم عزل ازل نشینی نہ کرو یعنی جدائی لوگوں سے نہ کرو لوگوں میں رہو اور لوگوں کو فائدہ دو وہ اس حدیث میں آ گیا کہ باگو بھائی اس لیے کہ لا رحبانیت افیل اسلام نے علیہ السلام نے فرمایا کہ دیر اسلام رہبانیت یعنی ترکی وطن نہیں ہے تر معاشرہ نہیں ہے ایک معاشرے میں رہ کر زندگی بسر کرو ویسے حدیث میں آ گیا ہے کہ فرار کروجہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتبار اوقات ہیں یا بے اعتبار شخصیات ہیں اگر تو جو ہے جو جواب یاد رکھو بے اعتبار اوقات ہے بھائی ایسا وقت ہے کہ آپ کو بغیر رابانیت کے آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں ہو سکتا تو پھر باغو یعنی ایسے حالات ہیں کہ فتنے ہمت یعنی جہاد اربار سے آپ پر کیا ہو گئے چھا گئے ہیں ابھی آپ کی حفاظت بغیر فرار سے نہیں ہو سکتی ہے اب فرار اختیار کر رہا ہوں بات سمجھ گئے تو یہ رحبانیت بیتبار احوال ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ بےعتبار شخصیات ہیں ایک شخص ہے جس میں قوتی بیان ہے ایک شخص ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس پر فتنے اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کو خلوت نشینی جائز نہیں ہے تم عالم ہو دیندار ہو اور فتنے ہیں لیکن فتنوں کی کثرت آپ کے ایمان کو نہیں بگاڑتے آپ کے احوال کو نہیں خراب کر سکتے آپ روڈ لوگوں میں رہیں معاشرے میں رہیں لوگوں کی صلاح کریں لیکن اگر ایسا حال ہے کہ آپ کے وجود ان لوگوں میں آپ کے لیے مضر ہے تو باغ جاؤن چیزیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ فرار شخصیات کے لحاظ سے ہے مانا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمان محفوظ کر سکتے ہو تو نہ باغو علماء ہو گئے لیکن وہ جو عوام سے نا جو کہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ ہو ان کا ایمان ڈواں ڈول ہیں باغو بھائی وہ نہ سنو کہ تمہارا ایمان بگڑ نہ جائے ابھی دیبندگی بریلیا دی کہ تمہارا کتنا خراب کر لے باغو باغو باہو یہ فرار بے اعتبار اوقات یا بے اعتبار شخصیات ہے انشاءاللہ مسئلہ اللہ مسئلہ آگے داؤں ہاں بہت مشکل ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے تفصیل اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نبی پاک نے فرمایا انا عالم حکم میں تم سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اللہ پر معرفت فقلب اور بے شک یہ باپ اس میں ہے کہ معرفت جو ہے یہ, یہ دل کے اعمال میں سے ہے افعال قلوب میں سے ہے توجہ کرو کیوں امام بخاری کی دلی کیوں لکھولی تعالیٰ بلا کے یو آخر حکم اللہ تمہاری گرفت کرتا ہے ان چیزوں پر جو کہ ان جو کہ تمہارے دل جس کو کمائے اس میں آپ کے لیے تین مسائل ہیں جس طرح میں نے اشارہ کر دیا یہ, قو... یہ بات نبی علیہ السلام کی اس قول کی تفسیر میں ہے کہ فرما انا عالم کم کہ میں تم سب میں سے زیادہ عالم ہوں ایک اور وہ انمارفت یہ قول میں بخاری ہے اور بے شک اس میں کہ معرفت فیر القلب ہے معرفت یہ امور قلبیہ میں سے ہیں بس اب نکولی یہ امام بخاری کی اس قول کے لیے دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ معرفت فیل القلب ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے لقولی تعالی کیوں آنکھ بیما کا سبت کلو بکم تمہیں تمہاری گرست ان اعمال پہ جو تمہارے دل اس کو کمائے اگر معرفت فی القلب نہ ہوتا فل کا سبت کلو بھکمپی گرفت کیسے آ گئی ہے اے تو معلوم ہوا کہ معرفت فی قلب ہے تین چیزیں مل گئی ہیں وہاں بخاری کی بات بہت مشکل ہوتا ہے اب اس بات میں بہت سے مباحث ہیں اگر آپ نے حاشیت دیکھا ہو جس میں بہت سے مباحث ہیں پہلا بحث یہ ہے کہ امام بخاری پر اعتراض ہے کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا باللہ تو باب امام بخاری یہاں ذکر کرتے ہیں علم میں تو اس باپ کی کوئی مناسبت نہیں ہے ما سبقہ سے اس لیے کہ ما سبقہ ابواب کے الایمان ایمان میں ہے ایمان کے ساتھ متعلق ہیں اور یہ باپ امام بخاری علم کے ساتھ لاتے ہیں تو اس باپ کا سبقہ ابواپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو امام بخار نے یہاں اس باپ کو لا کر کیا بتایا ہمیں امامی بخار نے اس باپ کو یہاں پہ کیوں لایا اس کا تو ما سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے بہت سے جوابات ہیں کچھ جواب اچھے نہیں ہیں لیکن محدثین نے ایک جواب یہ لکھا ہے کہ اصل میں امام بخار یہ باپ کتاب العلم میں ذکر کیا تھا کسی کاتب کے ساو سے یہ باپ جو ہے کتاب ایمان کے اندر آ گیا ہے بات سمجھ گئے ذہن کام کرتا ہے یہ باپ کتاب العلم میں تھا لیکن ساو کاتب کی وجہ سے یہ باپ یہاں پہ ذکر آ گئے یہاں پہ لکھ لیا گیا ہے لیکن مولا ذکر رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بات پسند نہیں ہے مجھے یہ باپ مناسب یہ بات مناسب نہیں ہے یعنی یہ جواب بھی ضعیف ہے کہ یہ باپ کتاب علم میں تھا کسی کاتب کی غلطی سے یہاں آ گیا ہے یہ بات یہ بات غیرمناسب ہے جب یہ بات غیر مناسب ہے تو پھر یہاں پہ لانے میں فائدہ کیا ہے اس لیے کہ انا عالم ہے اور یہ تو علم سے متعلق ہے اور بات ایمان سے ہے تو اس کا اس کے درمیان کوئی مناسبت اور مرابتا نہیں ہے تو اس کا ایک جواب جو اچھا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں روایات کا اختلاف ہے ایک روایت میں انا عالم ہے اور دوسری روایت میں انا حکم ہے جب عرف آ گیا ہے تو پھر مناسبت ترجمت الباب سے یعنی کتاب الایمان سے ہے امام بخار نے اس روا اس باب کو کتاب ایمان میں لایا ہے اس لیے کہ ایک روایت میں ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعرفكم باہ میں تم سب میں سے زیادہ پہچاننے والا ہوں اللہ کو تو تمہارے مقابلے میں میرا عرفان جو ہے اللہ کی ذات پر اس بہت زیادہ ہے تو اب عالم حکم ایک روایت ہے آرف حکم دوسری بات ہے امام بخار نے اس باب کو آرف حکم کی نسبت سے لائے ہیں تو آرف حکم جو ہے معرفت فیل قلب ہے اور فیل قلب جو ہے یہ کیا ہے ایمان کا حصہ ہے تو کتاب الدی ایمان کے ساتھ اس باب کا تعلق ظاہر ہے تبھی تب پوچھ چکے نا مسئلہ حال ہو گیا ایک جواب یہ کہ یہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہ کتاب،, کتاب کاتب کی غلطی ہے لیکن اچھی نہیں ہے یہ بات اچھی نہیں ہے جب مناسب نہیں ہے امام بخار کیوں نہ اس لیے لایا کہ امام بخار اس روایت کا لحاظ کیا ہے جس روایت میں انعارف کم ہے اور عارف کم بمانے معرفت ہے اور معرفت فعل القلب ہے اور فعل القلب جو ہے یہ کیا ہے یہ ایمان کا جز ہے تو لہٰذا انعارف کم بلّا کتاب الایمان کے ساتھ مناسب ہو گیا ہے دلوقتي. اچھا دوسری بات انا عالم و ہو یا آر اف ہو تو امام بخاری اس سے اپنا مدعا ثابت کرتی ہے امام بخاری کا مدعا کیا ہے المانو مرکب ان یزید ہو بین خصو تو فرماتی کہ انعارف و کم بلّہ ہی اے مار فتح قلب یعنی فیر القلب معرفت فیل قلب ہے اور وہ افعال قلوب جو ہیں وہ زائ ترکیب سے ہوتے ہیں اور جو چیز مرکب ہو تو اس میں زیادت آتی ہے تو ایمان میں زیادہ و نقصان آتا ہے بات سمجھ گئے دوسری بات جو محدثین کی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ وزنی ہے کہ اس بات سے امام بخاری اپنا مدا اس طرح ثابت کرتے عارفکم ہو یا عالمکم کم ہو یہ اس میں تفصیل ہے اور اس میں تفصیل زیادت اس کا تعلق ہوتا ہے زیادت سے تو زیادت و مقابلے کم کے ہوتا ہے تو جو چیز کم ہو اور جو زیادہ ہو جس کے زیادہ کے مقابلے میں کم اور کم کے مقابلے میں زیادہ طالبان یزید دو ہم ٹھیک ہے <تصفح> اس کے بعد دوسرا ترجمہ یہ ہے عالم حکم کیا ہے بھائی اس میں تفصیل ہے اور عالم حکم میں کس کا مقام بیان ہوتا ہے نبی علیہ السلاۃ السلام کا تو جب نبی عالم ہو گئے تو تمام انبیاء میں نبی کا علم زیادہ ہے امت کے مقابلے میں زیادہ ہے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہے جب علم نبی سب سے زیادہ ہے تو اس زیادت کے مقابلے میں کیا ہوگا کم ہوگا طالبان گزید و یانفس ہو, یا نفس ہو. اس لیے عالم باللہ اس سے امام بخاری نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ایمان یزید ہو اور باب کا متعلق تعلق عالم حکم اس رواج سے ہے جس میں آرف حکم ہے اور معرفت یعنی انا کم باللہ انا عرف باللہ تم سب سے زیادہ جاننے والا مینو اب امام بخاری کہتے ہیں کہ عالم بمانے معرفت ہے تو جو کرو اس کے سہارا بنا کا عالم بمانے معرفت ہے اور معرفت کو جز ایمان میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان المارفت فیل القلم یہ معرفت یہ قلبی فیل ہے جب معرفت قلبی فعل ہوا تو امور قلبیت ایمانیات میں سے ہیں تو کتاب المان سے بھی ربط ہو گیا ہے اور یزید و علم قسو سے بھیزید و علم کا مدعا بھی ثابت ہو گیا ہے اب ایمان بخاری پہ پھر اعتراض ہو گیا امام بخاری آپ کہتے ہیں کہ معرفت فیر القلب ہے معرفت فہر القلم ہے آپ کو اس پر کیا دلیل ہے کہ معرفت فیر القلب ہے فرمایا لیکو نہیں تالا الام تالی ہے علت اس بات پر کہ معرفت فیر القلب ہے بولا کہ یو آخر حکم اللہ تمہاری گرفت کرتا ہے اس چیز پر جس کو تمہاری قلوب کمائے اگر معرفت فت فی القلب نہ ہوتا تو قصب طلب پہ مواخذہ نہ ہوتا لیکن جب قصب قب... قصب طلب پہ مواخذہ ہے تو معلوم ہوا کہ معرفت فت فی القلب ہے امام بخاری نے اپنی مداح بہت دور سے ثابت کر دی ہے بات کام کرتا ہے اب یہاں پہ ایک دوسری بات چھٹتی ہے امام بخاری پر لوگ غصہ کرتے ہیں ایک ایمان ہے اور ایک ایمان ہے اور اس میں فرق ہے ایمان جانتے ہو عقود قسم سو تم کیا کہتے اردو میں قسم قسم ایمان تصدیق کو کہتے ہیں لا اللہ دیکھو فی, فی اللہ تمہارے بےحدہ قسموں میں گرفت نہیں فرماتے والی قسمت بولو اب یہاں ایمام بخاری پر اعتراض ہے امام بخاری آپ کا دعوی کیا ہے اور دلیل کیا ہے آپ کے دلیل اور دعوے میں موافقت نہیں ہے آپ کی آپ کی مدعا ہے کتاب ایمان ایمانیات ثابت کرنا ولا کے یو آنکھ کا زکم یہاں تم ایمان سے کرتے ہو اس آپ میں تو ایمان کا ذکر ہے یمین کا ذکر ہے قسم کا ذکر ہے ایمان کا ذکر تو نہیں ہے تو آپ کی دلیل آپ کے مدعا کے غیر موافق ہے سمجھ گئے شاہ رحم اللہ نے جواب دیا ہے لیکن میں امام بخاری کی طرف سے وکیل بن کر کہتا ہوں تو امام بخاری جواب دیتے ہیں کہ میں استلال لاخم اللہ برفی امان ایمانکم اس آیت کے جز اول سے نہیں کرتا میں اپنی مدافع استلال قصبت سے کرتا ہوں میں اپنے مدعا سے لڑکے کیسے کرتا ہوں قصبت سے کرتا ہوں اب یہ کسابت یہ قلب کسب کس کا ہے بھائی قلب کا ہے یہ قصب قلبی اگر ایمان کا ہے تو پھر بھی قصب قلب ہے اگر یہ علم کا ہے تو پھر قصب قلب ہے تو میں تو کسبت سے استعلال کرتا ہوں آت کے جز آخر سے استعلال کرتا ہوں آت کے جز سے نہیں کرتا تو لہٰذا مجھ پر تمہارا اعتراض بھیجا ہے اب سمجھ گیا یہ میں نے امام بخاری کی طرف سے وکالت کر دی ہے حضرت جواب شاہ اللہ رحم اللہ کا ہے کہ امام بخاری پر یہ اعتراض ہے تو امام شاہ سے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یمکن کہ امام بخاری کا سب سے استدار کرتی ہے اور مناسب بھی ایسا ہے اس لیے امام بخاری کا بہت بڑا علم ہے تو اس نسبت سے جو ہے نا امام بخاری کا مقام بہت اونچا ہے آج میں نے کستلا نے دیکھا تو اس امام بخاری کی بہت بڑی صفتی کی ہے آگے میں بھی تھوڑی سی کر دوں اب مسئلہ کے گے باب میں محمد ابن سلام یہ محمد ابن سلام بد تختیف اولا ہے بد سے اور بد مناسب نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ افبانہ آب تنی شام نبیانہ شاہ رضی اللہ فرقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اعمال باجو تھے رام ارم نبی علیہ السلام جب امر کرتے تھے صحابہ کرام کو عبادات و معاملات و امار کے بارے میں تو امر یعنی عادت بیان فرماتی نبی کہ عادت آمارا ہم امر فرماتی من اعمال ان امال کا بیمایوں تیکونا جس جس کی طاقت ہوتی امت کو دوام کے لحاظ سے امر حکم کرتے من اعمال یعنی عدل اعمال یا من اعمال اعمال کے اس حصے پر بیمایوں تیکونا کی جو ہی امت طاقت رکھتی اس پر بدتری طے دوام تو کیا مانا نبی علیہ السلام نے فرمایا یس سرو والا تو جب کسی کو فرائض و بات کے علاوہ کسی اعمال پہ حکم دیتے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے کہ امت بطور دوام اس پر اگر عمل کرتی تو بوجھ نہ ہوتا اس لیے امام بخاری نے آگے جا کر ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور بہت اچھا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احب العمال نبی علیہ السلام کو جو اعمال پسند تھی نا وہ اد و محا و آگے آتا ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ افضل العمال پیغمبر کو کون سے تھے علیہ السلام ادو محنت تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ مانا تم اشراق کی نفل پڑھتے ہو دو رکعت ہمیشہ کرتے ہو تو یہ بہتر سے کہ ایک آدمی بارہ رکعت ایک دن میں کر لے آج تو تم نے بارہ کر لی ہے نا اس لیے روزہ بھی رکھا ہے تم نے محرم ہے تو آج تو تم نے بارہ کر لی کل کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے تو خیر آ مالی دی مالی وین کل بہتر و مال ہے جس میں مداومت ہو اگرچہ کم ہو تو اس لیے حدیث امر ہوں مینل نبی پاک امر کرتے تھے ان امال کے بارے میں بیماری ہوتی جس پر امت آسانی سے طاقت رکھتی بدری جائے دوام مسئلہ حال دو گیا بس ارے تھوڑا کام کرو لیکن ہمیشہ کرو بس ابھی ہتیش کا ترجمہ کر قالو صاحب اکرام نے کہا ان لسنا کا ہے اتحار رسول اللہ ہے بے شک ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں اے اللہ کے نبی کیا معنی مانا آپ تو تھوڑا آ مال کرتے ان کا ذہن ہے آپ تو تھوڑے آ کرتے ہیں آپ ہمیں کیوں تھوڑے آ کی دعوت یا امر دیتے ہو لسنا کا ہے اتحا ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں اس لیے کہ آپ تو معصوم مغفور ہیں ہم تو معصوم بھی نہیں ہیں مغفور بھی نہیں ہیں لہذا ہمیں تو کوئی زیادہ سے آمال بتاؤ کہ ہم اپنے آپ کو تکائے تکائے تکائے اور جنت کو حاصل کریں مطلب سمجھ گئے بھائی اب بخاری میں بہت نہیں لگاؤ گے تو بخاری کا پتہ نہیں لگتا ہے لس نہ کہیں حتیقا ہم تو آپ کی طرح آپ کی مثل نہیں ہے یا رسول اللہ کیوں ان لا کا تفر اللہ کا ماتقدمنظمبک و مات اللہ نے تیری لی آپ کے لیے بخش دی ہے ماتقدم منظمبک و مات یہ تو سب بخش دی ہے اور ہمارے تو معصومیت بھی نہیں ہے مغفوریت بھی نہیں ہے تو ہم, ہمیں تو آپ ایسا حکم دے کہ اس میں آ مالی ہو آمالی کثیرہ ہو جس میں محنت کرنی پڑے تو فجبر نبی پاک توجہ کرو امر ہم کے ساتھ تعلق ہے امر ہم عادت ہے نا امر جب نبی ان کو امر کرتے تو وہ کہتے لسنا کہے اتکا تو فیاغ غذب ہو اب توجہ ہے نا ویسے فیاض بو نہیں بنتا تھا امر دیتے تو کہتے کہ نہ تو حضرت یا غصہ ہوتے ہتائیورف الغضب فی وجی یہاں تک کہ غضب آپ کے چہرے میں نمایاں ہوتے توجہ ہے نا اصطر نے کہ آسار غضب آپ کے چہرے پر کیسے نمایا ہوتے اس لیے کہ نبی کا چہرہ تو نورانی تھا اور منور چہرہ تھا تو منور چہرے پر تغورات جلتی پہ جانے جاتے ہیں بیر داور بند کرنا زشور کم چٹ چاٹ تو دیکھو تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھو یعنی جب چہرہ منور ہو اس پہ تغیرات آسانی سے پہچانے معلوم ہوتے ہیں کالا چہرہ ہو نہیں سمجھتے پریشان کن چہرہ ہو اس پہ آثار غزب مغیرات نہیں پہچانے جاتے لیکن جب منور ہو تو جلدی پہچانے جاتے ہیں اس پہ خوشی کے آثار بھی جلدی پہچانے جاتے ہیں تو غذب کے آثار بھی تو یورفل غزب ہو سے کے آثار نبی پاک کے چہرے پر آتے ہیں سم یقول تو نبی علیہ السلام اسلام ان کو کہتے ان کی بات کے مقابلے میں کہ ان ات کا کم و عالم لوگ یہ تم کیا کہتے ہو اللہ اللہ یہ تم کیا کہتے ہو ان ات تم میں سب سے زیادہ متقی قوتی عمل کی طرف اشارہ ہے وہ عالم کم سب سے جاننے والا قوت علمیا کی طرف اشارہ ہے انسان کی تکمیل کسی ہوتی قوت علم و عمل سے تو اتفا اشارہ بسو قوت عملیہ وہ عالم اشارہ بقوت علمیا جو ہے تم سے زیادہ علم والا اور زیادہ عمل والا انام ہوں لال لال انام ہوں تو کیا مانا ہو گیا میرے عمل کو اگر تم قلیل جانتے ہو تو پھر کس کے عمل کو تم کثیر جانو گے تم سے زیادہ عالم میں ہوں زیادہ متقی میں ہوں تو کثرت علم جو ہے یہ دراز کرتا ہے کثرت تقوا پر اور کثرت تقوا جو ہے یہ علامہ ہے کثرت علم کا تو میرے, میں متقی زیادہ عالم زیادہ ہوں جب تم میرے اعمال کو قلیل جانتے ہو تو, تو پھر کس کے اعمال کو تم کثیر جانو گے تو اب کا کم قوت ہی کی طرف اشار ہوا عالم کمبھ علم کی طرف اشار ہوا اب توجہ ہے آپ کی ابھی نہیں اب بخاری جلد ثانی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو سات سو ستاون سفر لکھ لو پھر ایسی بخاری میں دیکھنا ایسی بخاری میں سات سو ستاون کے پانچ سو چھ سو پر ختم ہو جاتا ہے وہاں بھی وہ حدیث جن وشکار میں بھی آپ پڑی ہے کہ جہاں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین آدمی آئے نبی علیہ السلام کی کے ازواج متعارات کے پاس اور کہا کہ نبی پاک رات میں کیا کام کرتے ہیں تو انہوں نے جب بتایا تو کان ممتقالا وہ کہ پوچھنے والے نبی نبی عمل کو قلیل جانا کم جانا نا تو ایک نکامہ آنا پاسو کیا ہے فاسوم النہارا آبدن کہا, کہا کہ لاجنسا کہ میں دنیا کے معاملات سے کیا کروں گا کنارکش ہوں گا تو نبی السلام جب کا ان تقالو وہ ایک انہوں نے آمار کو قلیل جانا جب رسول اللہ فرم آئے پر انتم الزین قلتم تم و کزا انا اطقا قم لاق املّہ اما انا فاسوم الفاصم وہ آفتے رو وہ انا فاسلی و آر کو دو بما نا فاط فاط السا رضبان حدیث مبارک اب یہ وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ امام بخار نے اختصار ذکر کر دیا ہے ان عالموں کو ان پہچاننے کے لیے تو گوئے کہ نبی کے اعمال کو قلیل نہ جانو اب توجہ ہے مقصد الحدیث امام بخاری کا کیا ہے ان عالم حکم بللہ یعنی عارف حکم بلّہ جب علم بمان ہے معرفت اور تمہاری فت وہ القلب ہے اور فیر قلب جو ہوتا ہے تو وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے جب ایمان کا حصہ ہوا تو فتح قلیل بھی ہوتی ہے تمہاری فتح کثیر بھی ہوتی ہے عارف ہے تمہارا نبی عارف ہے تو اس کے مقابلے میں غیر عرف ہو گئے نبی عالم ہے تو اس کے مقابلے میں کم علم ہو گئے تو علیمان و یزید و انتس امام بخار نے آپ کو یہ ثابت کر دیا ابھی حدیث کا اپنا مسئلہ ہے صحابہ نے نبی کے اعمال کو قلیل جانا اس نسبت سے نہیں کہ نبی کے اعمال قلیل ہے نہ اس نسبت سے کہ بنسبت نبی قلیل ہیں تو جو ہے اگر نبی کے اعمال کو قلیل جانو تو گناگار ہو جاؤ گے انہوں نے اپنے خیال میں نبی کے معمولات کو قلیل جانا بنسبت نسبت نبوت کے ان کا یہ ذہن تھا کہ نبی تو ہمارے اس شیخ ہمارے استاد ہمارے پیر و موشن ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کا تعلق تو اللہ کے ساتھ بہت کام ملے تو ساری رات جاگتے ہوں گے ہم جو ہے روزے دار نفلی ہوں گے جب ازواج نے کہا کہ کبھی روزہ ہوتا ہے کبھی نہیں کبھی بات کرتے کبھی آرام فرماتے تو تکالو آپ تو نبی علیہ السلام نے ان کو غصہ کیا اگر میرے احمد کو تم کلیل جانتے ہو تو پھر کس کے احمد کو تم کثیر جانو گے اور روزے کبھی رکھنا کبھی نہ کبھی سونا کبھی جاگنا کبھی بات کرنا یہ میرا طریقہ ہے اگر تم کامیابی جانتے ہو تو میرے طریقے پر اگر میرے طریقے کو چھوڑو گے تو فلح سمین مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اب سدیش میں دوسرا بات ہے کہ خد اللہ تقتم ان ضم کو ماتا خرا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ نہیں ہوتے اور جو ہے نا انبیاء تو گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور نہیں کہہ دے کہ تقتم ان ضمب کوماتا خرا تو مراد اس زم سے ترک اولا ہے ٹھیک ہے نا ترک اولا اور ترک افضل ہے یعنی وہ غیر مناسب امور کو ضم کے دیا ہے بنسبت نبوت کے وہ سب نہیں ہے فل جمنا اے فل آتی ہے تو نہیں ہے لیکن بنسپتی ندی گناہ ہے لیکن ابھی آپ نے اسے کر دیا نا یہ کمزیر سب نہیں ہے لیکن آپ کے نسبت پہ میرے نسبت پہ سب ہے اس لیے کہ نہ کو پونجنا یہ اس کو کیا کہتے ہیں دائیں بائیں یہ بائیں کام بائیں کا کام ہے دائیں کا نہیں ہے اب دائیں سے پونجنا آپ کی نسبتوں میں نسبت تو گنا ہے لیکن کوئی اداڑی ایسا کر دے تو ہم اس کو گناہ نہیں کہیں گے بیچارہ چار ہے نا بھائی یہ جو نسبت نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے نا بابا اب توجہ کرو ماتقدم زمبی کو مات تو توجہ کرو ہے الیک بھائی مسفرت تو ماتقدم کے ساتھ تو مناسب ہو یعنی ٹکتی ہے مناسب ہے لیکن ماتر سے نہیں ہوتی ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو ہوا ہے تو معاف کر دیا ہے ابھی جب ہوئے نہیں تو کیسے معاف ہو بابا تو مسود غفران کا دم ہے اور ماتا اطرادن اترا دم ہے کیا ہے یعنی آپ نے کوئی روٹی روٹی شوٹی کھا لی کہ نہیں روٹی شوٹی کھا لی ہے کہ نہیں اب روٹی تو شوٹی کیا ہے بھائی چائے مائے پی لیا ہے آپ نے چائے تو چائے مائ کیا ہے بھائی یہ اطرادن ہے یعنی کلام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے لیکن مقصود کلام نہیں ہوتا مقصود نہیں ہوتا ہے اللہ واللہ. میں ایک نقطہ کہتا ہوں عبداللہ کا میرا نقطہ اگر پسند ہے تو لے لو نہیں تو نہیں اور فر اللہ ماتا قدم امن تمبک و ماتا مقصود اسے نفس اس بات معصومیت ہے نہ کہ سدور جلوب یہ میرا جملہ ہے پسند ہے تو لے لو نہیں تو دروازے مقصود اس سے اس باتیں معصومیت النبی ہے نہ کہ اس صدور سدور مانا اللہ نے تو تجھے معاف کر دے ماتم تاخر مات توجہ کرو ما تاخر تو ہے نہیں ما تاخر تو ہے نہیں کہ مقرد اس سے منسوب ہو جائے یہ جیسے ما تاخر ہے نہیں اس کے ساتھ مغفرت کا تعلق نہیں ہے تو ماتقدم کبھی ہے نہیں جس پہ مغفرت آ جائے سمجھ گیا کہ نہیں ماتاخر تو نہیں ہے نا جب ماتاخر نہیں ہے تو بھی بخشی گئے وہ تو ہے نہیں تو یہ ما ثر اللہ علیہ کا ماتقدم انضم لکھو ماتاخر نفسی بطور اعزاز اللہ نے کہہ دیا ہے یہ اعزاز کہہ دیا ہے کیا بالکل پاک صاف کیا دن پر آ گئے کیا ہوگئے بھائی بطور اعزاز ہے بفر اللہ کماتومنسن لک لکھو یا یہ جو جملہ ہے یہ اذرا ہے کیا ہے ماں فقت قرآن, قرآن ہے انا فتح نالک فتح مبین القر الق اللہ ماتومنسن لکھو ماتا خر تو جب اللہ نے فرما لیا فرق اللہ تقن مات آخر تین بھی کہہ دے کہ قتل افر اللہ ماتقت ماتاخر مات انہوں نے موافقت قرآن سے لے لیا ہے اور وہاں جب انشا کشمیر ملا کی توجہ کرو گے تو افر اللہ فرق اللہ ماتو ماتا خرا مرادمن مر فرت سے کیا سطر ہے اور مرادم سے الزامات ہیں پہلے الزامات بے پردہ آ جائے گا آئندہ کوئی الزام نہیں لگا سکے گا حاضر شاہ کشمیری شیخ انور رائے مولا آگے جاؤ اچھا جی باب من کرے یعود فی فلکف یعنی بابن نہ بابن فی ذکر من کرود فی کفرے یہ باب ہے ان لوگوں کے حالات کے بیان میں جو کہ برا جانتے ہیں اود فی کفرے کفر کے کفر کی طرف لوٹے جو کہ کفر کی طرف لوٹنا برا جانتے ہیں کما یقرو جیسے برا جانتے ہیں ایور النار کے ڈالے جائے آگ میں منل ایمان یہ من ایمان ان یہود سے متعلق نہیں ہے بلکہ من ایمان کا مطالعہ مقدر ہے اے کا کراہی من کرہا رہا اے کرا تھا من کر رہا من المان یعنی من کا ریہ اود فلکفر کما یقر ایقا فنار اس شخص کے بعد یعنی بارے میں ہے جو کہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا برا جانتا ہے جیسے کہ کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جائے وہ برا جانتا ہے اب جب کفر کو آگ کی طرح کفر کو آگ کی طرح کوئی برا جانے تو یہ برا جاننا من المان من مناالامت ایمان ہے یاد ہو گیا یعنی کفر کو آگے یعنی نار جہنم کی طرف بورا جاننا یہ من علامات نہیں مان ہے کام کرتا ہے اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس کا رابط میں نے تین سے ہے ہم نے باپ ابھی پڑھا میں نے تین الفرا میرے ہے نا اب امام بخاری فرماتے ہیں جس طرح فرار من الفتن دین کا حصہ ہے تو اس طرح کرائیت کفر بھی من المان کا حصہ ہے وہ جو ہے یعنی فرار من الفتن یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے فتنوں سے یعنی فتنوں سے اپنی ایمان کو بچاؤ جس طرح ایمان کا حصہ ہے تو کرائیت القفر بھی ایمان کا حصہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ فرار منل فیتن یہ کب ہوتا ہے سمجھو فرار مینل فیتن کب ہوتا ہے کہ اور پھر ککر کو مکرو جانے فرار فتن کب ہوگا کہ اور پھر ککر کو مکرو جانو تو اور پھر کو مکرو جانو اس لیے کہ تو فرار آ جائے پہلے کو پہنے پڑھائی ہے کہ نہیں پڑھائی باب حلاوتن ایمان وہاں بھی تک اسلام سلم کنکھوں جتنا حالا ایمان کل اللہ رسول اور یہاں بھی ہوئی مسئلہ ہے